And <laughs> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق طقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد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 مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَمَثَلِ حَبَّهُ أَنْبَتَتَ السَّبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّهُ وَاللَّهُ جُذَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ حُذُرُ غَانِدِينَ مُوَذَّ السَّامِئِينَ وَرَحَادِرِينَ مَسْجِدَ صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو ایک پڑھی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی ہے اسلام کے اہم احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالی نے رزق حلال سے نوازا ہے تو چاہے زیادہ دیا ہو یا کم ہر حال میں مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ تعالی کے دیئے مال سے اللہ کی راہ میں وہ اپنے استطاعت کے مطابق خرچ کرتا رہے اور یہی ان مال اصل میں انسان کا مال سمجھا جاتا ہے اسلام میں بخیلی کنجوسی یہ بہت ہی برے اعمال میں سے شمار کیا گیا اور بڑی بداخلاقی قرار دی گئی ہے یہی کیا کم ہے کہ آپ رشاط نماتے ہیں بخیلی انسان کو جہنم میں داخل کرنے کا سبب بن جاتی ہے بخیلی کنجوسی یہ انسان کے جہنم میں پہنچا دینے کا بڑا سبب بن جایا کرتا ہے انفاق فی شبیل اللہ اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت میں آیت قرآن پاکی نازل کی جو میں نے پڑھا جس میں اللہ تعالی رساس نماتے ہیں مسل اللہ فکون اموالحم فی صبیل اللہ کمسل حد وہ ایمان والے وہ مومنین جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی رضا اور خوش کے لیے اپنا مال اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں شرط یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کی لیے کرے مثر الدین فکون اموالح فی صبی اللہ ان ایمانوانوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کم تل حب امبت سب سنا دلا سی کل سمبر اتم اتحب مومن جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی ردا کے لیے خوشنودی کے لیے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان نے ایک کسان نے ایک دانہ بیج زمین میں بولا ہم بدت سب آسنا منا اور اس ایک بیج سے سات پودے نکلے ہر پودے میں ایک بالی ہے وہ بالکل سم برتن منا تو اور ہر بالی کے اندر سو دانے ہیں انسان اگر اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کی یہ مثال ہے کسان ہے اس نے ایک دانہ ایک حبہ ایک دانہ زمین میں بیج ڈالا اس سے سات پودے نکلے اور ہر پودے میں ایک بالی ہے اور ہر بالی کے اندر سو دانے یعنی سات سو دانے اسے فصل کے موقع پر ملتے ہیں ایک دانہ ایک بی ایک دانہ بیج زمین میں ڈالا اور اس سے پیداوار جو اس کو ملی سات سو دانے اللہ کے رسول ماتے یہی مثال بے ہی ہمارے اس امتی کی ہے اس مومن مرد کی ہے جو اپنے مال کو اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کرتا ہے ایک دیتا ہے تو سات سو اس کو ملا کرتے ہیں اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تالان ہو جو جبیر القدر صحابی ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ ہملہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی رہاب شام کے پاس بیٹھے ہی ہوئے تھے ایک شخص آیا تسک داتارا جرن میں ناکا کہتے ہیں اونٹنی کو ایک تیا اونٹنی ناک میں نکل گالی ہوئی اس کی نکیل پکڑ کر کے نبی علیہ سراف کے سامنے لا کر کے اوٹنی کو کھڑا کر دیا اور کہا میں نے اس اونٹنی کو اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کر دیا نبی علحص شاہ نے شاخ سنوایا لوگوں کی طرف آپ اپنی نگاہ مبارک اٹھائی اور اس کی طرف اشارہ کیا دیکھو اس مرد مومن نے ایک اونٹنی اللہ تعالی کے راستے میں اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے جی صدقہ کر دیا لہو یو مِئَةِ میں جیسے آج اس نے ہمارے سامنے تمہارے سامنے ایک اوٹنی اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے اس ایک اونٹنی کے بدل قیامت کے دن جب یہ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو تمام اولین و مراخرین کے سامنے اس ایک اونٹنی کے بدلے اللہ تعالی کی جانب سو سات سو اونٹنیاں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں گی ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں اخلاق کے ساتھ خرچ کیا جائے اور دوسری روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں نبی علیہ رات سو کے سامنے آ کے کھڑا ہوا انسان اپنی اونچنی لے کر کے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہم نے یہ اپنی اونچنی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا خرچک دے دیا نبی علیہ رہس نے لا بیہ سب او میں ناقتل مبارک ہو اللہ نے تیری مفبرت کر دیا وڑا کا بیا سب ناقتل اور قیامت کے دن ایک اونٹنی کے بال اللہ تعالیٰ تیرے لیے سات سو اونٹنیاں جنگت میں تمہیں عطا کرے گی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق رسیف فنمائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتے ہیں مسل البین اللہ کمسل ہب امبت سبا سنا دلا فی کل بلا ایک درہم کا اللہ تعالی نے سات سو رکھا ہے بھایتوں کے اندر آیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو نوی ریخا شام کا دل باغ باغ ہو گیا اللہ نے بڑا کرم ہمارے امتیوں پر کیا ہمارے اوپر ہماری اس امت پر اس لیے اس امت کو امت مرحوما کہا جاتا ہے وہ امت جس پر اللہ نے اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیا ہے یہ تو بڑی خوش نصیبی تھی امت مرحوما ہم ہیں اور وہ ہندویر اور بندر خانے والے امت مرمون ہے لیکن اب سوچ سب اف آج یہ ہمارا مسلمان بھائی اس امت مرحوما کو چھوڑ کر کے اس امت مرحوا کے طور طریقے کو اختیار کرنا اپنے ترقی کا سبب سمجھتی ہے بڑی بدمشی بھی ہماری ہے اس امت کو امت مرحوما दुनिया گیا دنیا چاہیے تک دنیا کو تے ہمارے لکھی کے چلے نہ کہ حابت میں دین و شریعت کو چھوڑ کر کے گہروں طریقے کو, کو اپنائیں لیکن سو سوس وہ سارا تو تمدن میں یہ سرما ہے جسے دیکھ کر سرمائے ہو اسلات اسلم سنک اللہ حرب العالمی نے میری امت پر یہ بڑا کرم کیا کہ ایک دن ہم صدقہ کرتے تو ساکھ سو اس کے بدلے ملتا ہے آج زدنی اے اللہ میری امت پر اور کرم کرار کر دے اس سے بھی زیادہ چھٹکے کا جو سواب بڑھا دے اللہ تعالیٰ فرمایا وہ اللہ روزہ ایک تولے میں ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا اب ساتھ سو کی قید نہیں ہے وہ لاہو روزہ ایسول میں اور ساتھ سو سے زیادہ بھی اللہ جس کو دینا چاہے گا اس کو دیکھے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں انفاق کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو اور اسی کو اپنے لیے سب سے بڑا سرمایہ سمجھے اسی لیے نبی عراط اسلام رات نما ہیں میرے بھائی بلکہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث اور آپ کو سنا دے تاکہ بات زیادہ واد ہو جائے ایک موقع پر نبی علیہ ارے سراطسام ساتھ نمایا اے لہی ہی اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا سوال سوالیہ انداز میں آر آن فرمائے اے یوکم مال ہوں احبو اے ہی مم... احب بو اِلے ہی بمبال ہے تم میں کون انسان ایسا ہے کون کون وہ لوگ ہیں کہ اپنے مال سے کم محبت ہے لیکن اپنے وارثین کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں صاوک رام نے کہا تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہر آدمی اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے آر فرمان نہیں بتاؤ اے یوکم اے یوکم ماروبار سے تم میں کون ایسے لوگ ہیں کہ اپنے مال سے زیادہ اپنی اولاد کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں صحاب نے کہا لا یار رسول اللہ الحمد ہم نے ہر انسان اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے لوگوں کے پاس سمجھ نہیں آئی جو اللہ رسول سوال کر رہے تھے سمجھ نہیں سکے آپ نے اس کی وضاحت کی بات اصل یہ ہے تم لوگ ایست کہتے ہو کہ ہر آدمی اپنے مال سے محبت کرتا نہیں میں کہتا ہوں تم میں سے اکثر و بیشتر تقریباً سارے لوگ اپنے مال سے زیادہ اپنی اولاد کے مال سے محبت کرتے ہیں نے کہا یا رسول اللہ وہ تھے آپ نے ساتھ بنوایا جو تم نے کھا لیا یا جو تم نے صدقہ کر دیا یا زندگی میں جو تم نے استعمال کر لیا یہ تو تمہارا مال ہے اور جو بینکوں میں تم نے چھوڑ دیا خزانے میں جمع کر رکھا ہے جس کو دیکھ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہو مر جانے کے بعد چھوڑ کے چلے جاؤ وہ تمہارا مال نہیں وہ تمہاری اولاد کا مال ہے اب لوگوں کے بات میں آئی کہ بات ہر انسان کی بڑی فطرت بنی ہوئی ہے اپنے مال سے محبت کم کرتا ہے اور غیروں کے مال سے محبت زیادہ کرتا ہے نبی رہے سناپ اسنان اور ایک حدیث سناتے ہیں تاکہ بات اور ہو جائے کہ ہمارا مال کیا ہے ہماری جائیداد کیا ہے ہماری اپنی پراپرٹی کیا ہے غیروں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں امام تیمیدی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں اور امام تہدی رحمت اللہ علیہ شعل امام نے حضرت حرد آر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ہماری بکری بیمار تھی ایک مرتبہ اور ندی کراس گھر میں تھے آپ نے دیکھا کہ ہماری بکری بیمار ہے آپ کسی ضرورت سے باہر چلے گئے بکری بکری کی بیماری زیادہ بڑھ رہی تھی میں نے سوچا مر جائے گی تو بیکار ہوگی اس لیے ایسا کرو اس کو زبا کر دو کہتے ہیں میں نے اپنی بکری زبا کی اور بکری کا کی خال نکلوا کر کے پوری بکری ہم نے غریبوں میں اور دوست اہبار میں سب کر دیا تقسیم کر دیا صرف ہم نے اپنے لیے اور نبی رہے سرادن کے لیے بکری کا دستار موڑا رکھ لیا بس ایک حصہ میں نے رکھ لیا باقی ساری بکری ہم نے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے غریبوں میں مسکینوں میں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا نبی رہ سراب پلٹ کر کے آئے تو دیکھا کہ جی بکری دروازے پر نہیں ہے آپ نے پوچھا ایسا تمہاری بکری کہاں تھی یار اصلہ میں نے اس کو سب کر دیا تصدت میں نے ساری بکری گہروں کو دے دیا صرف یہ موجا ہم نے اپنے لیے رکھا آر میں لایا عائشہ تو ایسا ایسا نہیں اصل میں تم نے ساری بکری اپنے لیے رکھ لیا اور یہ جو ہے دستہ تم نے گہروں کو دے دیا لایا رسول اللہ سب تک تو ہاں کل میں نے اپنی پوری بکری سب کر دیا ان لڑکے صرف کو اپنے لیے باقی رکھا اور میں لایا آئے تو ایسا معاملہ ایسا نہیں ہے تم نے یہ کہو ساری بکری تم نے اپنے لیے رکھا اور صرف یہ مواج کسی گیڑ کے حوالے کر دیا ہمیں تو صدیقہ رضی اللہ تعالانہ اٹھائی اور کے دستہ پیش کر دی دیکھیں یہ اپنے ساری بکری گیئروں کے ہاتھ چلی گئی آر فرمایا میں میں سمجھ رہا ہوں یہ جو تم نے اپنے لیے بچا کر رکھا اس کو تم پکاؤ گی تم کھاؤ گی میں کھاؤں گا بعد میں سلا بن کر کے گٹر میں چلا گیا اس سے کیا تمہیں ملا لیکن بات اصل یہ ہے کہ تم نے غیروں کو دے دیا ہے جو سڑک کر دیا ہے اس کو تم نے ہے غیروں کو دیا ہے لیکن تم نے پوری بکری اپنے لیے اللہ تعالی کے یہاں جمع کرا رکھا ہے اور قیامت کے دن تمہیں اس کا جو سوال ملے گا میرے بھائی بات اصل یہ ہے کہ مال سے محبت ہوتی ہے لیکن اس مال سے محبت کرتے ہیں جس غیروں کے لیے چھوڑ کر کے جانا ہے کوش سے ہونی چاہیے ہمیں اس مار سے محبت ہونی چاہیے جس کو ہم نے اپنے لیے جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھیج دیا ہے اسی لیے حبیث بڑی مشہور ہے نبی اختراف صاحب فرما دے یس بہل میں تھا سراس یس بہل میں تھا سراسن میں کس کے پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں تین چیزیں جب دنیا میں کوئی بھی انسان مرتا ہے تو اس کے پیشے تین چیزیں ہوتی ہیں نم اور ان تینوں میں سے آپ نے ساتھ ہم ہمارے یق احت ہوما وجر گیمن جی ہوما اسمتان ان تینوں میں سے صرف ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے اور دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں پوچھا گیا وہ ساتھ ہمارا انسان جب دنیا چھوڑتا ہے مرتا ہے تو اپنے چیز اولاد چھوڑتا ہے اپنا مال چھوڑتا ہے اپنی اولاد چھوڑا نمبر ایک اپنا مال چھوڑا نمبر دو اور اپنے مال چھوڑے نیکیاں کیا نہ برائیاں کے جو بھی اس نے خوشکیے سر کیا وہ اس کے ساتھ ہے یہ تین چیزیں اور के کے بعد اور آج جو ہے قبرستان تک گئی پہنچانے کے لیے اور بینک اور مال آپ کا بینکوں کداروں میں پڑا رہ گیا نہ اوارڈ گئی اور نہ مال گیا صرف چند میٹر کا فن لے کر کے قبر میں گیا اور صرف اس کے آمار اس کے ساتھ گئے اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ جا سکی امام بخاری حامد اللہ علیہ سے اس کو رکڑ کرتے ہیں اسی لیے نوی ریت راستہ بھرواتے ہیں ایک آدمی مرنے لگا تو اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا بلانے کے بعد اس سے چمٹ گیا بڑی محبت کا اظہار کیا اور کہا صاحب تم جانتے ہو کہ ہماری تمہاری دوستی زندگی بھر کی ہے آج ہم بڑے مشکل میں پھنسے ہیں ذرا بتاؤ ہمارے کتنی مدد تم کر سکتے ہو اس نے کہا آپ بالکل پرواہ نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ان کے اگر انتقال ہو گیا تو ہم آپ کی کفر کا گے. ہم چند نہیں کرنے دیں گے کسی گھر کے ہمارے آپ کی کفن کا انتظار میں کر دوں گا وہ دوست کہتا ہے مرنے والا بےکو اس سے زیادہ بڑی چیز کی ہمیں ضرورت تھی ہمیں کفن سے مل جانے سے یہ ہماری مصیبت چلنے والی نہیں تجرے نے بڑی امید تھی بڑا بے وفا نکلا تو ایسا بے وفار گدار دوست میرے دنیا میں نہیں زندگی میں دیکھا تھا مشکل کے وقت میرا ساتھ دینے سے انکار کر رہا ہے واپس جاؤ دوسرے دوست سے بلایا دوسرا دوست آیا کہتا ہے صاحب ایک پہلا دوست بڑا بے وفا نکلا اور آپ سے بڑی اچھی امید ہے وہ یہ کہ میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوں ذرا بتائیں آپ مجھے مشکلات میری مشکلات میں کہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں کتنی مدد کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے آپ پرواہ نہ کریں ہم پہلے دوست جیسے اس کفن کا انتظام نہیں کریں گے بے وفا نہیں ہیں ہم اثردار نہیں ہم سچے دوست کے ہیں کیا کرو گے بھائی ہم آپ کو نہلائیں گے لوگوں کو بلائیں گے اور آپ کو کسرائیں گے اور نہ جرادہ پڑھیں گے اور لے جائیں گے کبرستار میں قبر کے کڈھے میں اتار کر کے آپ کے اوپر مٹی ڈال کر کے واپس آئیں گے اس سے پہلے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اس نے کہا اچھا آگے کہا بس آپ جانے اور آپ کا کام جانا ہے اس سے زیادہ میں آپ کا نہیں کر سکتا ہوں کہتا تو نہ بڑی بے وفا اور دار نکلا بس اس کا حد دینے کے لیے तुम تھا में مستری میں دبا کر दे रहा دے رہا ہے ہمیں ایسے دوست کی ضرورت نہیں اور جو آپس آیا उससे آیا اس نے کہا صاحب دوست تو نکل گئی بے وفا نکلے ذرا بتاؤ میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوں تم ہمارے کام کہاں تک آ سکتے ہو تیسرا دوست کہتا ہے آپ پرواہ نہ کریں ہم زندگی میں آپ کے ساتھ رہے موت کے وقت آپ کے ساتھ ہیں قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہیں حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہیں حساب کتاب کے وقت بھی آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ کو جنڈک میں نہیں داخل کر دوں گا تب تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا نئی رکھا سامنے مباحت کی پہلا وہ دوست جس نے کہا جی میں تفن کا انتظام کروں گا امریکہ زندگی بھر کا اس کا مار کمایا ہوا جمع کیا ہوا مال ہے جس کے لیے حرام حرام کی تمیز چھوڑا گیروں کا ہر دبایا لیبروں کی تنخواہ حرام پڑ لی کتنے کتنے شلم کیا تھا صرف مال کو اکٹھا کرنے کے خاطر اور مال کسن کے علاوہ کوئی چیز اس کو دینے کے لیے تیار نہیں اور دوسرا وہ دوست جو صرف قبرستان تک جانے کے لیے تیار ہے آپ کے यह میں یہ اس کی اولاد ہے جس کے لیے ساری دنیا کما کما کر کے محنت کر کے اکٹھا کر رہا تھا اولاد ایسی بے وفا بار نکلی کہ قبرستان کے بعد قبر قبرستان میں قبر میں دبا کر کے واپس آ گئی کوئی اولاد ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں آپ کے ساتھ تیسرا دوست جس نے کہا میں بے وفا نہیں ہم آپ کے وفادار دوست ہیں دنیا میں آپ کے ساتھی مرنے کے وقت آپ کے ساتھی قبر میں آپ کے ساتھی حسر میں آپ کے ساتھی حساب کے وقت ہم آپ کے ساتھی اور جب تک آپ کو جنت میں نہ پہنچا دیں تب تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے آپ نے ساتھ مایا یہ انسان کے زندگی بھر کے نیک آمان ہیں نبی نے ہمیں صدقہ کا خیرات کرنے کی بڑی ربت میں یہ فرمایا اے لوگوں میں صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اللہ کی راہ میں فرقا کر کے گھر کے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح اخلاق کے ساتھ چھوڑا ہی ہے لیکن دو تاکہ اپنے آپ کو جہنم سے بتاؤ اللہ تعالیٰ کے غذا اللہ تعالی کی ناراضگی اللہ کے غصے اللہ جہنم کی آپ کو ٹھنڈا کر دینے والے آواز میں سب سے بڑا عمل اللہ کے رسول نے انفاق فی سب اللہ قرار دیا ہے اس لیے آپ نے ساتھ سرمایا اے سدا کا تو صرف تجھوڑا اورشیدہ سڑک کر دینا اور کوشیدہ طور پر گریبوں ضرورت مندوں کو دے دینا اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے اللہ کے غصے کو کرنے والا سب سے بہترین آپ نے سد کا کرا دیا آپ نے خیرات اللہ تعالیٰ کے راہ میں کرو اللہ کے راہ میں انفاق کرو صدقہ خیرات کی وجہ سے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو ویسے ہی ٹھنڈا کر دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجا دیا کرتا ہے آپ نے ساتھ رایا اے لوگوں سد کرو کیونکہ خیرات سے تمہارے پر اللہ تعالیٰ کردہ ڈال دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو امر کی توفیق فکر فرمائے انفاق فی سبیل اللہ کی کوشش کرو اکور کو رحانا وہ الحمد للہ حضرت, حضرت بن مالک رضی اللہ تاران عنہ روایت کرتے ہیں یہ مختلف قطب حدیث کی روایت ہے نبی رہسرا شام نے ساتھ فرمایا سب سبعن یجری اجر اب ان یجری اجر ہن لے بات بہت ہی وہ قدر اور کماتارا سات چیزیں ایسی ہیں سات آماد ایسے ہیں انسان مر جاتا ہے انسان قبر میں رہتا ہے لیکن ان سات چیزوں کا آج وہ ثواب بندے کا برابر جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اللہ کے تالا کے پاس اور اپنے آمان میں سات چیزیں ایسی وہ پیدا کر لیتا ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے قبر میں سڑک کے ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی نیکیوں کا دروازہ نہیں بند ہوتا آج وہ سواب برابر جاری رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے آمان میں ایک آمان تو ہیں کہ جو زندگی میں جس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا بھی حضرت سواب دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے زندگی میں کیا ہے اس کو ہم نے لکھ ہی لیا ہے وہ آسا اپنے پیچھے جو نیکیاں چھوڑ کر کے آئے ہیں اس کا بھی حضرت سواب ہمارے یہاں لکھا جاتا رہتا ہے آپ نے شاتر مایا سات عمل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنانے کے تو فکر فرمائے وہ سات عمل کیا ہے نمبر ایک من اللہ علمن من اللہ علمن سب سے پہلا عمل جو مرنے کے بعد بھی اس کا جس کا جو سواب مرنے والے کو جاری رہتا ہے اور ان کی جو قیرامت جاری رہے آپ نے ساتھ فرمایا اللہ من علامہ علمن جس نے کسی کو علم دین بتا دیا جس نے سکھا دیا جس نے شریعت کا علم لوگوں کو پہا دیا حدیث پہا دی قرآن پہا دیا اس کی اصلاح کر دی اس کے نفس کو پار کر دیا جس نے شریعت کا علم اللہ اس کے رسول کا فرمان کتاب و سنت کا علم ہے جس نے لوگوں کو سکھا دیا ہے آپ نے شاپ فرمایا لوگوں کو سکھایا وہ آئندہ اور کسی کو سکھائیں گے وہ اور سکھائیں گے جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا مرنے والے کے نامے آباد میں ادب سوال لکھا جائے گا اسی لیے خدیف نام من میں سڑک سب سے بہترین صدقہ سب سے آبادر کا صدقہ سب سے بہترین ہتھیار گفت ہے توحفہ ایک موب نے بھائی کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اچھی بات دین کے اپنے مومن بھائی کو بتا دو اس کو اللہ یاد رکھنے کا قرار دیا اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنتے ہیں سیکھتے ہیں گیروں تک پہنچانے اور گیروں پر بات کو بتانے کے توفیق فیصف فرمائیے یہ پہلی چیز ہے جو قیامت تک جاری رہتا ہے نمبر دو آپ نے ساتھ روایا کہ دوسری چیز او نخلن او گارا سان کسی نے کہیں پانی کا انتظام نہیں ہے لوگ پریشان رہتے ہیں ان کے لیے نہر جاری کرا دیا پانی کی نہر جاری کرا دیا جس سے لوگ پانی استعمال کرتے ہیں ضرورت مند بھوکے پیاسے مویشی جانور جس نے پانی کا انتظام کر دیا نہر جاری کر دی یہ نہر جب تک جاری رہے گی جب تک لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نہر جاری والے کے میں آماد برابر اب سلاب دیتا رہے گا اور آپ نے ساتھ سنایا جو انسان کسی ضرورت مند پیاسوں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا یہ کوئی معمولی صدقہ نہیں ہے بلکہ روایت کو افضل ضرور آمان اور افضل ضرور سڑک دیا ہے نمبر تین او ہا بن یا نہر تو نہیں جاری کرا سکا کسی جگہ پانی کی ضرورت تھی اس نے وہاں کوئے کا کنواں کھدا کر کے پانی کا انتظام کر دیا اس کوئے کا پانی جب تک لوگ استعمال کرتے رہیں گے تب تک لوگوں کو سواد ملتا رہے گا جیسے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام سے سامنے پوچھا یہاں اللہ میری ماں انتقال کر گئی ہے اگر میں اس کے لیے کچھ حمال کر دوں تو کیا فائدہ ہوگا آپ میں سمجھ کنواں خدا دو کنویں کر کے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا یہ بھی افضل ضرور ہے اور برابر اس کا جو سواب کیا جب تک جاری رہے گا تب تک ملتا رہے گا نمبر نمبر, نمبر چار آپ میں او بنا مسجدن او بنا مسجدن یا کسی جگہ میں کسی نے مسجد بنا دیا یہ کتنا بڑا عمل ہے اپنے ہر مال کو ایسا نہیں کہ بینک ہی میں چھوڑتے جاؤ جمع کرتے جاؤ اور جب پتہ چلے حکومت کو معلوم ہو جائے گا تو انکم ٹیکس زیادہ لینے لگے گی تو ایسا کرو اپنے ملک کو چھوڑ کر کے کہیں اور بھیج دو اور اس ملک کے آدمی کی نیت خراب یہ سر دبا کر کے بیٹھ گیا نہ ہوتا ہی میرا نئے سارے سر نہ ادھر رہے نہ ادھر کہیں کہ نہیں رہ گیا تیرا مال نہ تیرے کام آیا اور نہ تیری اولاد کے کام آیا نہ آخرات میں کام آیا نہ دنیا میں کام آیا گہروں کے کرتے ہوئے تیرا مال چلا گیا او ہلا مسجد جس نے کوئی مسجد بنا کر کے مسجد بنایا اور نمازوں کا انتظام کر دیا جس نے مسجد بنا کر کے مسجد کو مسجد کے لیے دکانیں مسجد میں امام مسجد کے مکان کو بنا دیا کہیں مدرسہ جاری کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نیک کمر ہے بنانے والا چلا گیا خرچ کرنے والا چلا گیا لیکن بڑھا وہ اس کے ہاتھ وہ سوال یا طرح بینک والے کتنا فائدہ دیں گئے بھائی دس فیصد سات فیصد پانچ فیصد اللہ اکبر ہے وہ بھی کہیں گے اتنا آپ کا بنتا تھا اتنا سروس فنڈ میں ہم نے لیا یہ ہے دنیا والے لیکن مالک اس سما ہوا دیکھو اس کی ہاتھ جمع کرو تو کتنا دیتا ہے ایک تم نے جمع کیا تو کم سے کم سات کو بہا کر کے دیتا ہے اور اس سے بھی اللہ کا اگر اللہ تمہارے اخلاص کو دیکھے تو ساتھ کیا ساتھ ہزار بھی آپ کو دے سکتا ہے میرے بھائی بھائیو یہ پانچ چیزیں ہو گئی نمبر چار نمبر چھ آپ نے ساتھ میں ابو گارا سات نخلنگ یا کسی جگہ اس نے درخت لگا دیا باغات لگا دیے اور باغات لگا کر کے اس نے وف کر دیا اللہ ہو یہ درخت یہ بات جب تک دنیا میں کام رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کیا آپ کو سوال ملتا رہے گا حد تو یہ ہو گئی کہ آپ نے ساتھ جمایا نے کوئی دست لگایا کوئی باغ لگایا کوئی فصل لگایا اس نے وقت نہیں بک لیا اپنے ضرورت کے لیے رکھا لیکن چلتے پھرتے کچھ لوگ اس کا پھل توڑ لیتے ہیں چلتے پھرتے جانور اس کو چڑھ لیتے ہیں پرندے آ کر کے اس کو چن جاتے ہیں تو آپ نے کسان کو بتایا اے کسان تیرے باغ سے جو پرندے چن کر کے چلے جاتے ہیں راستہ چلتے ہوئے مسافر جو پھل توڑ لیتے ہیں گہروں کے جانور جو آ کر کے چڑھ جاتے تو پریشان نہ ہو جتنے جانور اور جتنے انسان اور جتنے پرندے تیرا نقصان کریں گے اللہ تعالیٰ ایک ایک گانے کو تیرے لیے سدکے پر سباب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے انفاقی سبیر اللہ کی راہ بولی ہے نمبر چھ سات اب رشا مصحفان کسی کو کتاب سنت قرآن ہے حدیث ہے دینی کتابیں کسی کو وارث بنا دے ایک پہنے والا ہے آپ پہنا نہیں جانتے اس کو کتاب کی ضرورت ہے تفسیر کی ہے حدیث کی ضرورت ہے آپ نہیں پڑھ سکتے اور خرید کر کے اس کو دے دیں اس کو وارث بنا دیں مسجد میں رکھ دیں مدرسے میں رکھ دیں کسی عالم کو دے دیں کسی طالب علم کو دے دیں یہ سترگا کتاب جب تک پڑھی جائے گی ایک ایک سطر باقی رہے گی جب تک ایک ایک خرچ لوگ پڑیں گے تو برابر اس کا سواب جاری رہے گا آپ نے ساتھ سرمایا یہ سات آماد ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی برابر ان کا سواب جاری رہتا ہے لیکن مسلمان اللہ کے لیے وقت نہیں کرنا چاہتا مسجدوں میں قرآن نہیں رکھنا چاہتا طالب لوگوں کو کتاب خرید کے نہیں دینا چاہتا آج وہ چاہتا ہے کہ مردے پر سوالا ہے تو چالیس میں کرتے رہو لوگوں کو پتا کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے زندوں کو ہوتا ہے وہ ضرورت ہے کہ آپ زندوں کو فائدہ پہنچائے نمبر سات رہ گئی نمبر سات آپ نے ساتھ ہمارا کا والا او تراکہ ہو جو سوال مرنے کے بعد جاری رہتا ہے ساتواں یہ ہے کسی نے نیک اولاد چھوڑی ہے اولاد عالم ہے آزد ہے دین دال ہے سور شراب کی پابند ہے شریرت کی پابندی کرنے والی ماں کا فرماندار رشتے داروں کے ساتھ اچھا سرو کرنے والا بھائیوں بہنوں کے حقوق رکھنے والا جس نے اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑی ہے یہ اولاد جب تک زندہ رہے گی آپ کے حق میں دعائیں کرے گی تو اللہ سے برابر اس کا سواب اور بابا پہنچتا رہے گا یہ سات چیزیں ہیں جواب مرنے والے کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو عمل کرنے کی تو صحیح نصیف فرمائے ایک بات اور بتا دیں اس حدیث کو سن سنونے کے بعد مرنے کے بعد ساتویں چیز جو آپ کے کام آئے گی کیا ہے بھائی اولاد میں کہتا ہوں اولاد کو اپنے لیے بنانے کی کوشش کرو کہیں ایسا نہ ہو آپ کے مار کا بارش تو بن جائے بندرے پر بارش ہو بن جائے کارخانے فیکٹری کا کو ہو جائے ساری چیزوں کا مالک ہو جائے لیکن ہفتے میں صرف جمعے کو نماز پہننے کے لیے آیا اور سر جگی پیچھے کھڑا ہوا اور ہی چلا گیا زندگی میں کبھی تمہارے لیے دعا بھی نہ کر سکا اور آپ کو کوشش کرو اپنے لیے مرنے کے بعد تمہاری اور تمہارے کام آئے رشاہ ہیں. ابن کی تھے. عدد و رضی اللہ تعالیٰ جنگت میں جگہ ٹہر گیا اور گنگت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے اللہ دے ارک میاں تم اور اوپر جاؤ اور اوپر گیا اوپر جانے کے بعد دوسرے درجے میں جنت کا دروازہ کھولوانا چاہتا ہے اللہ حما کے اوپر جاؤ وہاں سے بھی اوپر گیا اور تین چار متو کھولنا چاہ اللہ خبردار یہ کھولنا یہ تیری جنت نہیں ہے اور جنت حاصل کرنے کے لیے چڑھتا جا رہا ہے بہت اونچے مکار پر پہنچ جا تو یہ تیری ہے یہاں تو جنت کا دروازہ کھلا اپنے جنگت میں داخل ہو گیا لیکن وہ اس کو بےچی نہیں ہے ہم نے اتنی نیٹیاں نہیں کی تھی ہم نے اتنے عام حال نہیں کیے تھے ہمارے پاس اتنی حسمات نہیں تھی کہ اتنا درجے کی نہیں اتنا آلہ درجے کی جنت ہمیں مل سکے اس کو وہی بے چینی ہے الجھن ہے سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر غلطی سے ہمیں رکھ دیا گیا ہو اللہ تعالیٰ علی امداد اس کو دور ہے اس وجہ سے پوچھتے ہیں میاں جنت میں داخل ہو جانے کے بعد جنت بڑھانے کے بعد اب کو بے چینی تجھے ہے کہتے رہا نالمین بے چینی اصل میں اتنا پڑھے کہ میں نے اتنی نوکیاں نہیں دیا تھا جس کی بنا پر میں یہاں تک پہنچ اللہ پوچھتے کتنی نیکیاں کی تھی اللہ میں اپنی نیکیوں کے حساب سے پہلی میں جہاں کہہ تھا وہی میری جنت ہونی چاہیے تھی لیکن اتنا اونچا مقام اتنا آرا مقام اور جنت میں میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی تھی اللہ تعالی فرماتے بالکل تو نے سچ کہا اتنی نیکیاں نے نہیں کیا تھا تو اپنی نیکیوں کے بنا پر اور اپنے آمار کی برابر وہی مستحق تھا اسی جنت کا کیا پہلی مکان صرف اس لیے تجھے ملا ہے بے بے بے نیک چھوڑی تھی مرنے کے بعد جو رات نے دعائیں کی تھی ان کی برکت سے یہ مقام تجھے ملا میرے اللہ کی راہ میں سٹا کرو خیال کرو اولاد کو اپنے لیے تیار کرو مال کو اپنے لیے استعمال کرو اللہ تعالیٰ سب تو من کی تو نصیب فرمائے یہ حالانکہ بیماروں کو شفا عطا فرما جو مریض ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما مقروض کا قرضہ کرا دے پریشان ہار بھائیوں کے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دے یہ حالانکہ بھولے بھٹکوں کو ہدایت نصیب فرما جو دین سے دور اللہ تعالیٰ ان کو دین کے قریب کر دے مظلوم ہو اللہ تعالیٰ فرما المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله لعلكم تفلحون وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر